بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سینتالیسوں عدیم سترہ سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت حسطیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا انہی میں سے حضرت حسطیل علیہ السلام بھی ہیں ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور حق کی راہ دکھاتے رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت عصقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حسی علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت ریشم کا کیڑا اللہ تعالی نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں پھر اس تار کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں آخر اس ننے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا جس میں سے ایک جنازے میں شریک ہونا بھی ہے نوٹ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت موت کو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں حرام مال سے صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا نمبر سات دنیا کے بارے میں مصیبتیں کس پر آسان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن منکروں کا ماتم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو سخت دیکھنے لگیں گے یا منکرو گنہ گار کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو وہی بدلے کا دن ہے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے نمبر نو طب نبوی سے علاج ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو جب بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈے پانی اس کے بدن پر تین رات تک چھڑکا جائے فائدہ آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے لہذا تم ایمان لے آؤ یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالی ہی ہے اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے